اب آپ اس مبارک سلسلے کا انیس و حلقہ صحابہ کی یہ بات سن کر بجائے ڈرنے کے اور ایمان بڑھ گیا اور ان کی زبان سے نکلا کالو حسل الوکیل یہ وہ کلم مبارک ہے جو سیدنا ابراہیم نے جب آگ میں ڈالے گئے کہا تھا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 اس کے بڑے عظیم فوائد ہیں منافع ہیں اور اس میں عظیم برکات ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے برآلات زیادہ علم میں نہ پڑھیں بس یہ ہے کہ جتنا یاد ہو پڑھ لیا چلتے پھرتے وضو ہو, ہو نہ ہو نہ ہو پڑھتے رہے حسن اللہ ہونے والوکیل بس ہر مشکل کے لیے اللہ کی رحمت سے یہ ایک سیر اعظم ہے بس یقین ہو پر دیکھیں کہ کیسے اللہ کی مدد آتی حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ نے یہ لکھا ہے کہ یہ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 اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو پھر ہم نے تمہیں کیسے واپس کیا امراؤ سے کہ تمہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی لیکن اللہ نے تمہیں عزت بھی دی نعمت بھی دی کہ اب بغیر جنگ کے جو شکست تھی ہم نے فتح میں بدل دی کہ کافر بھاگ گئے جو فرار ہو ناکام تو وہی ہوتا ہے نا جو بھاگ جائے جو اپنا گھر چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے پچاس میٹ اور آ جائے لڑنے کے لیے وہ تو نہیں شکست والا سمجھا جاتا تو جنگ بہت کا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 تو سرکار دو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے غزنگہ احد میں پہلے بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی کفر بھاگ کیا لیکن مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی حضور پاک کے فرمان کے میں کوتاہی ہوئی اس کا انجام شکست پھر شکست کو اللہ نے فتح میں بدل دیا اور ایک خاص عنایت بدر پہ ہوئی کہ یغشی کو النواس ابنتم منه و ينزل عليكم من السماء اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر ایک اونگ ایک تھوڑی سی نیند مسلت کر ایک تھوڑی سی ایسے ہر آدمی پہ ایک نیند آ گئی حتیٰ کہ تلوار ہاتھ میں گر گئی اس نیند میں ہم نے ایسی راہمت رکھی تھی کہ سب وہ زخم بھول گئے تکلیفیں بھول گئی دکھ بھول گئے پھر فریش ہو گئے آدمی پھر ترتادا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کے غزبے کی ایک پوری تحقیق تختیب پورے قرآن میں بیان فرمائی ہے اللہ اگر توفیق دے تو آدمی کو وہ پوری آیات بما تفاصیر اور بما ترجمے کے دیکھنی چاہیے ببا علا برادرانی اسلام محترم بھائیوں آج کافی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 پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ سے نکاح پھر سرکارے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شباب اور اس کے بعد پھر نزول وحی کی ابتدا پھر وحی اترنے کے بعد آغاز دعوت اسلام پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام میں مشکلات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 اس کے بعد پھر کفار قریش کا اجتماع کفار قریش کا وہ انتقام اور جذبہ انتقام اور پھر اس کے بعد غزو عہد غزب عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات صحابہ کے لیے سب سے بڑا امتحان اور غزہ عہد میں اول فتح سے امکنار ہونا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 جن کے نفاق کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنے بڑے رقم سہنے پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی کہ جو آپ سامان لے جا سکتے ہو ہر آدمی ایک اونٹ پر سامان اپنا لے کر چلا جائے ہم اس سے تاروض وہ لوگ وہاں سے خیبر میں آئے خیبر میں آ کر مستقل انہوں نے ڈیرا ڈالا اب مدین منورہ میں صرف بنو قریدا کے کچھ لوگ رہ گئے بنی کینو کا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 کہیں آپ کو حسن بن صباح نظر آئے گا کہیں اسی کی کماش کے لوگ نظر آئیں گے وہ اسلام میں داخل ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہا لیکن مسلمانوں میں فرقے محبت کے نام پر کچھ فراؤ نے سیدنا علی رکرم اللہ وجہ کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ نصحری بن گئے ان کو خدا کا درجہ دے دے گا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی حضرت علی میں حلول کر گئے ہیں اس لیے ان کا نعرہ ہی مولا علی ہو گیا تو حضرت علی کو مولا ومانے سردار نہیں کہتے وہ مولا کہتے ہیں وہ مولا جیسے اللہ تبارک و تعالی تمہارا مولا ہے اب تمہارا مولا جو ہے وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ان کے کرامات اسی طرح ایک فرقہ خوار جو نواز کا بن گیا جو اہل بید کا دشمن تھا انہوں نے اہل بید کی شان میں گستاخیاں اسی طرح ایک باطنیہ کا فرقہ وجود میں لایا گیا جنہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا ظاہر اور ہے اور باطن اور انہوں نے کہا ایک حکم جو ہے وہ ظاہر آپ کو دیا جا رہا ہے اور ایک بات اس کے اندر ہو انہوں نے کہا جیسے قرآن کہتا ہے کہ حرم علیکم عرخبر کہ آپ پہ ہم نے شراب آرام کر دی انہوں نے کہا مولوی تھی یہ شراب کو آرام کر رہے ہیں بےچارے یہ جو شراب بکتی ہے بازاروں میں حالانکہ معنی یہ تھا کہ تم غرور میں نہ آؤ اور اس دولت کے نشے میں نہ آؤ یہ پینا جینے کا تو مسئلہ بھی کوئی نہیں یہ تو پینے کوئی فرق نہیں پڑتا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 ی طرح مشبہ بہا آ ان نے کہا کہ جی اللہ جو فرماتے ہیں میرا ہاتھ ہے ہمارا بھی ہاتھ ہے اللہ کا بھی ہاتھ ہے اللہ فرماتے ہیں میں آسمانوں سے اترتا ہوں بندہ بھی اترتا ہے خدا بھی اترتا ہے تو لہٰذا وہ تشبی میں آ کر کافر ہو گئے کیونکہ اللہ کی تشبیح تو ہو نہیں سکتی کسی سے نہیں کم اس لیے ہی شہ اچھا بعض لوگ جو تھے وہ ایسے پیدا ان نے سماؤ سے فات کا ہی انکار کر دیا انہوں نے کہا جی یہ اچھی توحید ہے کہ ہم خدا کو مانے کہ وہ سمی ہے اور بندے کو بھی کہیں کہ سمی ہے خدا کو بھی کہیں وہ رحیم ہے اور نبی کو بھی کہیں کہ رحیم خدا کو بھی کہیں کہ رعوف ہے اور نبی کو بھی کہیں کہ رعوف ہے یہ تو شرک ہے لہٰذا ان نے اللہ کی صفتوں کا ہی انکار کر دیا نعوذ باللہ تو اس طرح یہ فرقے بنے اور ان تمام فرقوں کے پیچھے جو دماغ کام کر رہا تھا وہ فکر یہود تھا اور پنجہ یہود تھا وہ اتنے مکار و خدا تھے وہ جانتے تھے کہ اب ہم قوت کے ساتھ اسلام کو نہیں مٹا سکتے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 کہ ہمیں اتنا بے عزت کر کے مدینے سے نکال دیا کہ ہم تو مدینے کی بادشاہی کا خواب دیکھ رہے ہیں جائے کہ ہمارے لیے حضور پاک نے حکم دے دیا کہ مدینے سے نکال دو اور اس کے بعد حکم دے دیا کہ اخرجو ہم من جدیر عرب کہ ان کو جدیر عرب سے بھی نکال تو ارو نے پھر پلان بنایا جہاں سے ہم اپنے درس کا آغاز کر دی اس لیے میں نے تھوڑا سا پس منظر صاحب کا بیان کر دیا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 دس طلبا سے پوچھیں گے بھی ہم نے کس آیت پہ سبق روکا تھا تو ہر آدمی نے جگہ بتا اللہ تبارک بالا کیوں یہ صرف یہ نہیں کہ یہاں ہوتا ہے حرم میں بھی یہی ہوتا تو بہرحال میں نے اس لیے ایک پس منظر ارض کر دیا کہ تاکہ اگلی بات سمجھنے میں جب تک سابقہ تسلسل ذہن میں نہیں آئے گا تو بات سمجھیں گئی تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا جس کا نام تھا ہوئی ابن اخبر ان کا بہت بڑا سردار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 اور ساری دنیا میں مشہور ہوا کہ قریشی بھاگ گئے مکے والے بھاگ گئے مکے والے بھاگ گئے، تم تو سلیل ہو کے آئے ہو تم نے کون سی جنگ جیتی ہے کہ ہم مل کے بدلہ لیں مسلمانوں ابھی تک ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت دی کہ مئو کو بدل کہ چلو اگلے سال بدل میں پھر لڑائی ہوگی تم بھی آ جانا ہم بھی آ جائیں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 ہمیں یہ بتاؤ دیننا خیر ان دین محمد صلی اللہ علیہ کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو تورات پڑھے ہوئے ہو جیل پڑے ہوئے ہو تم سریانی پڑھے ہوئے ہو عبرانی پڑھے ہوئے ہو عربی جانتے ہو اور پھر مدینہ منورہ کے محاورات جانتے ہو کیونکہ سب سے فصیح ترین عربی بولنے والے یہودی اب بھی یہودی جب عربی بولتا ہے تو بڑی فسال ہوا تھی بازاری لغت نہیں بولتا تو یہ بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا دین محمد مصطفیٰ بہتر ہے اب دیکھیں ہوئے یہ اپنی اختبالہ کی یہ خودی ہے اور جانتا ہے اور خود اللہ کو ماننے والا ہے خود نبیوں کو ماننے والا ہے لیکن چونکہ حضور سے دشمنی جی کہ لگا لا دینوں کو خیر تمہارا دین بہت اچھا ہے محمد مصطفیٰ کا دین کہاں اچھا ہے یعنی شرک اچھا ہے بت پرستی اچھی ہے غیر اللہ کا سیدھا کرنا اچھا چونکہ دشمن کو فائدہ رہنا تھا اس لیے وہ بد یعنی اپنے دین سے بھی پھر گیا حالانکہ اس کا اپنا دین تو وہ احلِ کتاب تھے وہ یہود تھے وہ تو خدا کو مانتے تھے لیکن کہنے لگا ابا سفیان ابو سفیان تمہارا دین بہت اچھا ہے دیکھو تم سب مل جل کے رہتے ہو اللہ کے نبی نے تو دیکھو آ کے لڑا دیا ماں بیٹے سے جدا ہو گئی بیٹا ماں سے جدا ہو گیا بھائی بھائی سے جدا ہو گیا خاندانوں کے خاندان اجڑ کے رہ گئے اور کوئی مدینے چلے گئے کوئی مکے میں رہ گئے ان نے تو جی باپ دادے کے دین کو ہی جا دیا ان کا دادا پرتادا جس دین پہ تھے اس کو بھی غلط کر دیا تمہارا دن بہت اچھا ہے اس ہم خوش ہو کے اب وہی نا بات کیوں ایسا کیسے مقابلہ کریں اگر ان کا دین اچھا ہے تو پھر ہم کیوں لڑتے رہے بھائی ہاں اگر ہمارا دین اچھا ہے اسی جب تک کے آدمی کسی کو کسی مذہبی نظر پر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 تو جب حضور کے نظام کی بات آئے گی تب لوگ جان دیں گے ایسے کو پاگل تھوڑا ہو گیا کسی لیڈر کے لیے مر جائے اگر مرے گا تو ہر کوئی کہے گا یار مردوت ہے خودکشی کر کے حرام موت مر گیا دفاع دو مرے گے چار دس پندرہ بیس ختم لیکن جب اسلام کی بات ہوگی تو پھر ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب اللہ اللہ کے رسول کے لیے جان دیں اس لیے ان کو جب ابھار دیا کہ تمہارا دین اچھا ہے تو اب قریش بھی تیار ہو گئے اور یہ اپنے اختب نے جا کے بن اسلام سے معاہدہ کیا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 فضا میرے <اللَّه> مدنی صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی مسئلہ پیش آیا تو اپنے صحابہ سے مشورہ اپنے صحابہ سے رائے نے حضور پاک نے تمام صحابہ کو بلایا سیدنا ابو بکر عمر سیدنا عثمان سیدنا علی بڑے بڑے عجیلہ صحابہ تمام صحابہ اکٹھے ہوئے حضور پاک نے ان کو خبر دی اور بتلایا کہ اس طرح ہمارے خلاف ایک محاذ بن چکا ہے اور یہود مشرقین احابیش اور بنو غطفان فنو سلیم پنو فزارہ یہ تمام قبائل مل کر مدینے پہ حملہ کر اب بتائیں صحابہ کے نے اپنی اپنی رائے دی حضرت سلمان فارسی مبی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کر سکتا ہوں تم نے میں کہ ہاں بات انہوں نے کہا حضور جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے تھے نا فارس میں کیونکہ اس زمانے میں فارس سپر پاور تھا روم سپر پاور تھا. فارس کا جو لقب تھا بادشاہوں کا وہ کسرت اور روم کا جو ہے وہ حرکت تو یہ اس وقت کی اس زمانے کی بہت بڑی سپر پاور تھی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 اب جناب جب اس طرف سے کھدائی کا سلسلہ شروع ہوا تو اب دیکھیں کہ انتظام حضور پاک نے یہ فرمایا کہ دس دس آدمیوں کی ایک ٹولی بنا اور ہر دس آدمیوں پر ایک بندے کو امیر بنا دیا گیا کہ یہ دس آدمی ہیں ان کے سردار تھے یہ دس آدمی ہیں ان کے سردار تھے اور ہر دس آدمی کے ذمہ یہ تھا کہ اس نے چالیس ہاتھ چالیس ہاتھ جو ہے وہ خدائی کا عرض اتنا ہو کہ بھئی گھوڑا چمپ کر کے بھی کراس نہ کر سکے نیچے اتنا ہو کہ کوئی جلدی سے نیچے سے اوپر چڑھ بھی نہ لمبائی اس کی وہ گی، ادھر مدینہ منورہ سے لگے گی اور ادھر جبلِ الف سے جا کے تو یہ طے ہو گیا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا اور یہ صحیح حدیثوں میں ہے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 کہ اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم آج نہ نوازیں پڑھتے نہ خیراتیں کرتے فنزلن سکینتن علینا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی برسات کر دے اور اگر ہم نے کافروں نہیں اندا ابینا ابینا ابینا اگر کافر ہمیں بلائیں کہ سلو کر لو تو ہمارا کھلا انکار ہے کھلا انکار ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور حضور بھی ملتے تو برف آسو اپ اپنی آواز بلند کر تو اتنی صحابہ نے یعنی اس محبت سے اس تڑپ سے اس جذبے سے اس شوق سے خندق کو کھودا کہ اس کی تاریخ میں کوئی اور اسی اصنا میں ایک پتھر آ گیا اتنا شدید وہ پتھر تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام ہتھیار جو تھے وہ بیکار اب اس پر کوئی پتھر ہتھیار کام نہیں کرکاریں دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی بیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا سخت ترین پتھر آ گیا ہے کہ وہ نہیں ہمارے ہتھیار ہمارے اوزار ہماری کودالیں ہمارے فوج سب ٹوٹ گئے اب آپ نے مہربانی فرمائے تو صحابی کہتے ہیں فقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں تشریف لائے آپ نے فرمایا کرا تو وہ پتھر کا صحابہ نے کہا حضور نے پانی ڈالا زر بزرت ان بہ کتیبا صاحبہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی ضرب ماری تو ریزہ ریزہ ہو گیا جیسے ریت ہو گیا جو ہم سے نہیں ٹوٹتا تھا وہ پتھر ایسے ریزہ ریزہ ہوا کہ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 صلی اللہ علیہ وسلم بالخندق سخر ایک بڑا شدید سخر بہت بڑا سخت اور حضور اگر ہماری پوری خندق وسن چار مین نے کھدائی کر دی ہے اور درمیان میں ایک ٹکڑا رہ جائے تو خطرہ ہے نا اسی سے دشمن نہ کر سکے کامیاب تو تب ہوں گے ہم جبکہ کھدائی ہماری مکمل ہو اب جب وہ پتھر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف آئے آپ نے پھر اپنے ہاتھ مبارک میں کو دال پکڑی اور فرمایا اللہ اکبر آپ نے زرپ ماری اس پتھر پہ صحابہ کہتے ہیں اس سے ایسا نور نکلا کہ پورا خندق کا ماحول جو تھا وہ روشن ایسے معلوم ہو کہ اس کے اندر سے آگ نکلی ہے یا روشنی نکلی ہے یا لائٹ نکلی ہے باتیں تو یہ سمجھا کہ پتھر پہ جب لوہا لگتا ہے تو ایسی کوئی چنگاری نکلتی ہے لیکن ایسی چنگاری تو نہیں ہوتی کہ پوری خندق روشن ہو جائے پورا ماحول روشن ہو جائے پورا علاقہ روشن حضور نے دوسری زرف ماری تو دوسری روشنی اور اللہ اکبر صحابہ کہتے ہیں سر اخرا حضور نے پوری آواز سے کہا اللہ اکبر آپ نے پھر تیسری ضرم ماری اس سے پھر روشنی نہیں, نہیں کہا اللہ اکبر اور رہا رہا بابا نے کہا حضور ہم سمجھ نہیں آئی. ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بلند تو آپ نے کبھی بھی اللہ اکبر نہیں کہا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 وہ پورا علاقہ دکھلایا گیا مجھے روم کا کہ وہاں تک میرا اسلام کیا ہے جب میں نے دوسری زر ماری تو اللہ نے مدائن فارس کا علاقہ دکھایا کہ میرا بدنی یہ بھی تمہارے زیرے نگ جب میں نے تیسری زر ماری تو مجھے سنا اور یمن کا علاقہ دکھایا گیا کہ یہ بھی اسلام کی سادہ ہیں ہیں اب حالانکہ دیکھے کہ حالات یہ ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے خندق کھو دی جا رہی ہے جان بچانے کے لیے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 تو ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ہمارے ذہنوں میں ہو اور اسلام ہمیں بتا رہا ہو کہ آپ ہم پہنچ سکتے ہیں اسلام کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے کون سی مشکل بات گو بادما نے کہا کہ وہ بیت البیز سے مراد فارس تھا کوئی کہتے ہیں روم تھا کوئی کہتے ہیں کچھ تھا لیکن ان کا مجھے دکھائیں ان کے محاورات میں کسی محل کا نام بیت البیز ہو بھائی وہ ان کا کوئی کسرا کے نام پہ محل ہوگا کوئی ہرکل کے نام پہ محل ہوگا کوئی فارس کے نام پہ محل ہوگا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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک تو پتھر کا کھودنا دوسرا ہمارے پاس قلت رضا کھانے کو کچھ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضور یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا پیٹ پہ پتھر باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ کھانا تو ہے نہیں تو آنکھوں میں پانی پی پی کے بل نہ پڑ جائیں تو ان نے پتھر باندھ دیے تھے کہ چلو کم از کم آتے تو سیدھی رہیں پیٹ تو سیدھا رہے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 تو یہ پانچ آدمی سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے جلدی دعوت کرو میں اس وقت تک کھانا تیار کر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے آ کے حضور کی خدمت میں کہا کہ حضور میں نے ایک بات کہنی ہے اور علیحدگی میں کہنی ہے تو ٹھیک کہ رسول اللہ اس رازداری میں آ کے بات کی اس نے کہا حضور اللہ ہمارے گھر میں اتنی کھانا ہے کہ یا تو آپ راب خان سن یا تو آپ چوتھے ہوں یا آپ پانچ ہوں. اس سے زیادہ کھانا نہیں ہے گا اور فرمایا اچھا ٹھیک حضور نے اپنے کپڑے مبارک جھاڑے اور خندق سے باہر آئے خندق کے کنارے پہ کھڑے فرمایا یا ماشر الانصار والمہاجرین دعوت آؤ سب کٹے ہو جاؤ جاب کر تمام صحابہ کام چھوڑ دیں جابر کی دعوت ہے حضرت جابر کہتے ہیں میرے تو پاؤں ترے تبھی نہیں کرتے میں نے اجازت تری میں نے کہا حضور میں گھر جا کے انتظام کرتا ہوں ٹھیک ہے میں دوڑا آیا تو میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں کہا ماں بھی کہا کیا کہ پانچ آدمی کا ہمارے گھر میں کھانے ہے حضور سارا لشکر آ رہے ہیں وہ تو چار سو آدمی آ رہا ہے اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ اکبر سا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حضور کو بتلا دیا تھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے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 جو سیاہ اور صحیح میں بخاری اور مسلم اور بڑی بڑی عظیم کتابوں میں کہ جس میں کثرت تو عام کہ ایک محدود تو عام کا بڑھ جانا محدود آٹے کا بڑھ جانا محدود سالن کا بڑھ جانا اسی طرح جب چند یوم اور گزرے ہیں تو یہ تو اللہ آئماء محدثین آئماء متحدین آئمائے فقہا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑ و رحمت فرمائے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 کہتے ہیں جب وہ کھجورے ڈالیں تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ کھا رہے ہیں اور کھجورے بڑھتی جا رہی ہیں تاکہ دسترخوان سے باہر گرنے لگ گئی اتنی کھجورے ہو گئی کہ ہم تین سو آدمی کھا گئے اور دسترخان بھرا ہوا ہے اور دسترخان سے کھجورے باہر گر رہے کہ یہ موجودہ مبارک جو ہے یہ بھی اسی ٹھنڈک کے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 اور آپ کے پرمانوں پہ کیا گزری ہوگی کہ جب صبح کو اٹھے تو صرف تین سو آدمی حضرت کے ساتھ اور باقی سب گھروں میں چلے گئے پکے مسلمان صحیح مسلمان لیکن پاؤں درس گئے اسی لیے قرآن کہتا ہے نا زلزال یہ وہ تھا ابتلا مومنوں پر کہ ہل گئے ایسے زمین میں زبدلا اسی لیے قرآن نے نقشہ کھیچا من کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی دونوں طرف سے تمہیں گھیرے میں لے لیا آمہاری پھٹی کی پھٹی رہے وہ بالغت کلو ہناجر اور جب تمہارے دل جو تھے نکل کے یہاں گرے میں آ اور اس وقت تم گمان کرتے تھے اللہ پر گمان کرنا کہ آئے ہم اس حال میں وطن خدا ہماری مدد کب کرے وطن خدا کی مدد کب آئے يقول الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي مرد ان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 برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں دروس سیر نبویہ کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و منت سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر غزوہ وائے تک اور اس کے بعد جلائے بنی نظیر اور اس کے بعد غزب عہد تک ہم پہنچے غزبائے عہد کے بعد جلائے بنی نذیر کے بعد غزبائے خندک غزوائے خندق کو غزوائے خندک بھی کہا جاتا ہے اور غزوت الحزاب بھی کہا جاتا غزوائے خندق کو خندک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکاریں دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھدوانے کا حکم دیا اور خندق کھدوائی گئی اس لیے اس مناسبت سے اس غزبے کو غزو خندق بھی کہا جاتا غزوہ اور سرایہ میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ جس جنگ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سلم بذات ہی خود تشریف فرما ہوں وہ غزوہ ہو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجیں اور آپ تشریف نہ لے جائیں اس کو سریعہ کہا جائے اسی لیے محدثین کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین نے سرکار دو جہاں کے غزوات اور سرایہ کو علیحدہ علیحدہ ابواب میں ذکر کیا تو غزوہ خندک جو ہے یہ ان غزوات میں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک اور غزوہ احزاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے احزاب جمع ہے ہزب ہزب مانا جماعت تو جب چند جماعتیں چند قبائل چند قومیں مل جائیں تو احزاب ہو گیا جمع کا سیگا بن گیا تو بنی نظیر کے اجلاس یعنی جلا وطن کرنے کے بعد بنو نذیر کے یہودیوں میں جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے حیہ ابن اختب اسی طرح اور بڑے سردار تھے انہوں نے دراصل جا کے قریش کو ابارا پھر انہوں نے بنی سلیم کو بنی فضارہ کو بنی غطفان کو احاویش کو ان سب کو تیار کیا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملہ کریں تاکہ اسلام کا یہ شہر اسلام کی یہ قوت یہ مسکر مرکز جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو اب اس میں جو کہ اتنی جماعتیں شامل ہو گئیں اس کا نام غزہ احزاب بھی ہو گیا سرکاریں دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندک کھدوانے کا حکم دیا تو چالیس ہاتھ خندق جو ہے دس دس آدمیوں پر تقسیم کی کہ دس آدمی چالیس ہاتھ کھودے خندق کی کھدائی اتنا گہری ہوتی تھی کہ کوئی آدمی جلدی سے اوپر نہ چڑھ سکے اور چوڑائی اتنی ہوتی تھی کہ کوئی گھوڑا جو ہے جلدی سے پھلانگ نہ سک تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ تین طرفوں تین اطراف جو تھی ان میں ہر رات تھے اور ایک طرف میں بنی قرعدہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا مرکز تھا قلعے تھے اور بنی قریدا جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شریک تھے کہ ہم آپ کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے اس طرف سے حضور ادور سلم سلم چو کے مطمئن تھے تو اب صرف وہ علاقہ تھا جو مدینہ کے شمال میں آتا تو اسی لیے وہاں خندق کو کھودا گیا اور اس کو لمبا اتنا کیا گیا کہ ادھر مدینہ منورہ سے ٹکرا جائے اور ادھر جبل اسیر سے ٹکرا جائے اسی اسنا میں ابو سفیان کی قیادت میں کیونکہ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھا اور مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت ابو سفیان تھے اور ابو سفیان کے دل میں بڑی عداوتیں بھی تھیں کہ اصل جو بدر میں مار کھائی تھی کافروں نے اس کا سبب تو ابو سفیان کا کافلا تھا اور پھر عہد کی لڑائی میں ان کے قیادت کرنے والا بھی ابو سفیان تھا تو عہد کی لڑائی میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صحابہ کو بڑی تکلیفیں پہنچیں لیکن مشرقین کو بھی تو کچھ نہیں ملا نہ مدینہ فتح ہوا نہ مدینہ پہ قبضہ کر سکے نہ کوئی مسلمانوں سے قید ہوا نہ کوئی ان کو بالغ غنیمت حاصل آیا وہ تو جیسے آئے تھے اسی طرح لوڑ گئے تو وہ بھی ابو سفیان کے دل میں ایک بہت بڑی خالش تھی۔ اس لیے وہ دس ہزار کا لشکر لے کر اور اس زمانے میں دس ہزار لڑائی کرنے والے مقاتل یعنی دس ہزار جوان لڑنے کے لیے تیار ہو کے آئے یہ کوئی معمولی سا حملہ نہیں شمار ہوتا اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی صرف تین ہزار جب یہ لشکر آ گیا اور شمال مغرب میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا وہ تو ایک بستی آباد ہو گئی انہوں نے خندق کے اس طرف اور جب انہوں نے آ کے خندک کو دیکھا تو ابو سفیاان نے کہا کہ ہزار اول و مکی رتن فی الحال پہ بھائی تو کوئی جنگی بڑی پہلی چال ہے ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی خندق مکہ والوں نے تو کبھی خندق دیکھی بھی نہیں تھی نہ مدینے والوں نے دیکھی تھی. وہ تو حضرت سلمان نے بتایا تھا کہ فارس کے لوگ جب اپنے دشمن کو روکنا چاہتے ہیں تو ایسے درمیان میں خندقیں کھود دیتے تو کہنے لگا کہ یہ بہرحال ایک جنگی چال ہے اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا ہمارے لیے ہے نئی بات ادھر جناب جب یعنی محاصرہ روز بروز تنگ ہوتا چلا گیا اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ابو سفیان نے ہو یہ اپنے اختب جو سب سے بڑا یہودیوں کا سردار تھا اس سے کہا کہ بھئی جا کے بنو قریضہ سے بات کرو وہ تو تمہارے یہودی ہیں ورنہ مسلمانوں سے ہم اس حال میں نہیں لڑ سکتے چاہے ان کے پاس تین ہزار آدمی زیادہ آدمی نہیں ہیں لیکن درمیان میں خندق ہے اگر وہ صرف ایک صف بنا کر خندق کے مقابلے پر تیر اندازوں کی بٹھا دے تو ہمارا تو کوئی آدمی خندق عبور کر ہی نہیں سکتا جا کے بنو قریدا سے بات کرو اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ بنو قریضہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ توڑ دیں اور ہمیں راستہ دیں تو جب بنو قریدا ہمیں راستہ دیں گے تو ہم اپنی آدھی فوجیں جو ہیں بنی قریدا کی طرف سے یعنی جنوب شرق کی طرف سے اور آدھی فوجیں ہیں شمال کی طرف سے تو جب ادھر سے ہم داخل ہوں گے تو مسلمان ادھر متوجہ ہوں گے پھر ہم خندق قبور کر لیں ورنہ تو خندہ قبور کرنا بڑا مسئلہ ہو یہ اپنے اختب جو ہے وہ جبل اوت کے پیچھے سے بہت لمبا چکر کاٹ کے کیونکہ اب وہ شمال سے جنوب شرق میں آنا چاہتا ہے مسلمانوں سے تو گزر نہیں سکتا تو پیچھے سے جاتے ہوئے وہ جناب بنوں قریضا کے حسون پہ ان کے قلعے تھے بڑے بڑے ان کے محلات تھے بڑی دیواریں تھیں بڑی وہاں پہنچا اس کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے اور اس نے بنی قریدا کا جو سردار تھا اس کو آواز دی کاب کو آواز دی کابل قرضی اس نے کہا کہ کاب میں ہوئے یہ اپنی اختب ہوں اور میں تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں اور وہ اپنے محل پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے وہیں سے ملادم سے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی بات بھی کرنا چاہتا اس نے کہا عجیب آدمی ہو تم یہودی ہو یہودیوں کے قبیلے کے سردار ہو اور تم منی قریرہ کے سردار ہو میں بنی نذیر کا سردار ہوں ہم مذہب ہیں ہم مسلک ہیں میں تمہارے گھر پہ دروازے پہ چل کے آیا ہوں تمہارے لیے بات کرنے کے لیے تم عجیب آدمی ہو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو یہ کیا بات ہوئی تو میری بات نہ مانو لیکن میرے ساتھ بات تو کرو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات سنو ہی ابن اختم ہمارا معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اپنا معاہدہ نہیں توڑنا چاہتا میں اللہ کے نبی کے کسی دشمن سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا میں جانتا ہوں تم کیوں آیا؟ انہوں نے کہا عجیب آدمی تم نے ایسے دل میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیا کہ میں کیوں ہو تو اب اس نے ایک چبھتی ہوئی بات کی اس نے کہا ہاں ان کا خاف الحدن جشی شتک کہ تم اس لیے ڈر رہے ہو کہ تمہارا کھانا دسترخوان پہ کوئی اور نہ کھائے بخیل ہو نا تم جلیل آدمی ہو نا تم گھٹیا آدمی ہو سردار ہو تو کیا ہو گیا اب اس کو غیرت جاگی اچھا مجھے تانا دیتے اس نے کہا جاؤ وہ تو اس کے گھر میں جانا چاہتے تھے نا اور یہ تانا جو تھا عرب برداشت نہیں کر سکتا تھا کوئی اس کو کہے کہ تیرے دسترخوان پہ کھانا نہیں ملے گا یا تمہارے گھر میں کسی کو روٹی نہیں ملتی ہے تم روٹی کھلانے سے بخیل ہو ڈرتے ہو یہ تو ایسا تانا تھا کہ عرب کانپ جاتے تھے کہ یہ تو قیامت تک ہمارے دم عائب لگ جائے اسی لیے وہ واقعہ ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن شریف کی تدوین قرآن شریف کی جمع ہو رہی تھی آپ قرآن لکھا محفوظ کیا جا رہا تھا تو وہ اس بستی کے لوگ جن کے پاس سیدنا اموس علیہ السلام اور حضرت خدر گئے تھے اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تھا سیدنا اموس علیہ السلام گئے کہ ہم مسافر ہیں مہمان ہیں ابو آئیے انہیں انکار کر دیجیے دی ہم نہیں مہمان بناتے مگر بات کوئی کھانا وانا نہیں جاؤ انتا کی وہ بستی تھی تو وہ بستی والے لوگ جو ہے ایک وفد لے کے صحابہ کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں وہ واقعہ نقل ہو گیا ہے کہ ہمارے ان بڑوں نے پتہ نہیں کھانے کا انکار کیا تھا بدبختوں نے کیا کیا تھا ہم تو زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے سارے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ کتنی لانتی تھے بستی والے کہ دو مہمانوں کو کھانا بھی نہیں دے سکے تو تم مہربانی کرو ہم سے جتنا دولت چاہیے سونا چاہیے چاندی چاہیے پیسہ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں صرف اتنی مہربانی کر دو کہ تم قرآن شریف لکھ رہے ہو جمع کر رہے ہو ابو این فو ہم با کا نیچے والا نقطہ جو ہے نا یہ اوپر لگا دو تے بن جائے بس ہمارا کام ہو جائے گا کیونکہ اگر نیچے نقطہ لگائیں تو پڑا جائے گا نا ابو این اور اوپر اگر دو نقطے لگا دو تو اتو ائیں ازے کے بستی والے بھاگ کے آئے گا جی دعوت قبول کریں تو انکار کے بجائے ان کی دعوت ہو جائے گی تو ہماری عزت بچ جائے گی ان نے کہا بت وقت تو عجیب لوگ تم اب اللہ کے قرآن کی زبردیر بدل دیں گے تم چاہے سارا ملک ہمیں دے دو ہم خدا کا قرآن کیسے بدل سکتے کیونکہ اگر ہم یہ صرف ایک نقطہ بدل دیں وہ تو پھر پورے قرآن میں تشکیل ہو گئی چونکہ پورا واقعہ بدل گیا یہ کیا کہہ رہے ہو اور اللہ کا قرآن غیر محرف و غیر مبدل ہے جس میں نہ نقطہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ کم کیا جا سکتا ہے وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے اگر ہم ایک جگہ لکھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا جو سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے وہاں کون پڑے گا اسی لیے یہ بھی قرآن کا اکیس بیسویں صدی کا بوجھا سمجھیں کہ آج بھی جو پوری دنیا میں شیعہ یہ شور کرتا ہے کہ یہ قرآن ناقص ہے محرف ہے مبدل ہے اور اصل قرآن جو ہے وہ مصاف علی اور مصعف فاطمہ ہے جو غار میں محفوظ ہے اور منتظر مادی کے پاس ہے وہ جب آئیں گے تو وہ نکال کے لے آئیں گے قائم عال محمد جب ظاہر ہوگا تو وہ لے کے آئے گا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ سن یمن میں سیدنا علی کے اپنے ہاتھ اور قلم سے لکھا ہوا قرآن مل گیا اور اس پر پوری دنیا کے بڑے بڑے جرمنی اور یورپ ان کے بڑے بڑے ماہرین جو ہیں آسار قدیمہ کے ان کی تحقیق کے بعد یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ واقعی یہ اتنا سو سال پہلے لکھا گیا ہے اور یہ صحیح نسخہ اور وہ اور کے مبارک اتنے بوسیدہ ہو چکے تھے کہ اس پہ پتہ نہیں کئی لاکھ ڈالر ان نے معاوضہ دیا ہے اس کمپنی کو کہ جو مثالے کے ساتھ ان کاغذوں کو پھر جوڑے اور ان کو پھر زندہ رکھے تاکہ وہ کاغذات پھٹ نہ جائیں تو اب اس کو انہوں نے صنع میں باقاعدہ وزارت الشون الاسلامیہ نے زیارت کے لیے رکھ دیا ہے اور لاکھوں لوگوں نے جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور سیدنا علی کا جو اپنی قلم کا لکھا ہوا ہے قرآن اس میں اور حضرت عثمان کے قرآن میں ایک زبر زیر کا فرق بھی نہیں تو بہرحال جب اس کو اس کی بخل کا تانا دیا گیا تو اس نے بلا نے بلالیا اور بیٹھے تو ہی جب نقت بڑا چرب زبان تھا بڑا بولنے والا آدمی تھا اس نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہو عجیبات میں نے ساری دنیا کو ہلا ڈالا کہ بھئی میں نے مکہ سے قریش کو نکالا بنو غطفان کا چار ہزار کا لشکر لے کے آیا بنو فضارا بنو سلیم احابیش ان سب لوگوں کو میں لے کے آیا کہ ایک ہی دفعہ مسلمانوں کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اب تم یہاں معاہدہ کر کے بیٹھے ہوئے کیا معاہدہ ہے بھی تمہارا ان کے ساتھ جب تم ان کو نبی نہیں مانتے وہ تمہیں مسلمان نہیں مانتے تو کس بات کا معاہدہ یار حجی بے وقوف آدمی ہو تم ہمارا ساتھ دو تو ایک دن میں بات ختم ہو سکتی ہے ان کے پاس کل تین ہزار آپ دس ہزار کا لشکر صرف تم ہمیں راستہ دے دو چلو بندے بھی نہ دو اپنے بندے جنگ میں بھی نہ جھونکو چلو کل تھوڑا بہت آپ بہانا بھی بن سکتا ہے کہ جی وہ ادھر سے عبور کر گئے ہمیں خیال نہیں رہا ورنہ ہم نے تو کوئی مدد نہیں کی تو تم اس طرح کرو کہ ہمیں اپنے قبیلے سے گزرنے دو ہم اپنی آدھی فوجیں جو ہے اس طرف ڈال دیتے ہیں تاکہ جنوب شرقی سے بھی حملہ ہو اور شمال سے بھی حملہ ہو مسلمانوں کی قوت کو ہمیشہ کر یہ ختم کر اور آخر میں آ کر وہ مان گیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حضور کے ساتھ معاہدہ توڑ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اڑتی ہوئی خبر پہنچی کہ یہودی جو ہیں بنی پورا وہ تو معاہدہ توڑ رہے ہیں اب اگر وہ معاہدہ توڑ دیں تو بات ہی ختم ہوگی پر جنوب شرقی جو ہے وہ تو محفوظ نہ رہا مدی نے کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دو حکم جاری ایک تو آپ نے ساد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں سعد اور حقیقت بھی سادھ تھے ان کو بلایا کہ دیکھو تمہارے تعلقات ہیں چونکہ یہ دونوں جو تھے یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور قبیلہ اوس اور خزرج جو ہے خزرج قبیلہ جو تھا ان کا تعلق تھا یہود بنی نذیر وہ ان کے حلفات اور قبیلہ اوس جو ہے یہ بنی قریدا کا حلیف تھا تم نے کہا کہ وہ تمہارے ہولفا ہیں تمہارے ساتھ ان لوگوں کے پرانے تعلقات ہیں اور پھر بنی قریدا نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تو ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں غدر کر رہے ہیں تم جا کے ان سے بات کرو ایک تو پتا کرو کہ کیا واقعی معاہدہ توڑ رہے ہیں یا نہیں توڑ رہے اگر نہیں توڑ رہے تو بات ختم ہو گئی لیکن اگر وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں تو انہیں مجبور کرو گے بے ہو کیا کر رہے ہو تم اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ توڑ رہے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ خبر جو بھی ہو اس کو کسی پہ ظاہر نہیں کر واپس آ کر مجھے بتانا ہے اور اگر میں صحابہ کے جمے غفیر میں بیٹھا ہوں تو پھر اشارے سے بات کرنی ہے کنارے سے بات کرنی ہے ظاہر نہیں کرنا کیونکہ اگر یہ واد کا پتا چل گیا تو مسلمانوں کو تو حوصلے پست ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ یہ فرمایا اور دوسرا یہ حکم دیا کہ مدینہ منورہ میں تمام عورتوں کو تمام بچوں کو تمام بوڑھوں کو ایک بڑے محل میں ایک بڑے مکان میں ایک بڑی حویلی میں بند کر دیا جائے تاکہ وہ ایک جگہ محفوظ رہیں کہ ہم جوان تو سارے خندق پہ آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ تو خالی ہے اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی دشمن حملہ کر دے تو پھر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنا تو مشکل ہو جائے ایک ایک گھر پہ کون پہ ایک جگہ جب وہ محفوظ ہوں گے تو اللہ رحمت کرے گا پہلے تو کوئی حملے کرنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا نا؟ اکیلی عورت ہے تو اٹھا لے گا اور وہاں جو ہمارے صحابہ کمزور ہیں ضعیف ہیں بوڑھے ہیں یہ بھی وہاں بھیج دیے جائیں کیونکہ لڑ تو سکتے نہیں بیچارے تو وہاں عورتوں کا ایک دگا اجتماع کر دیا گیا صدرت اساد واپس آئے اور وہ خبر لے آئے کہ یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے جب دیکھا تو حضور تو پہچان گئے اس کے چہرے سے کہ بھی خبر اچھی نہیں ہے آپ نے پوچھا کہ ہاں کیا خبر ہے اس نے کہا جی القارت والعدو حضور کیا کرے دشمن ہے اور اس حملے کا خطرہ ہے ہر طرف دشمن ہے اور تو کوئی ایسی بات نہیں تو حضور نے فوراً اس کی بات کو رکھنے کے لیے فرمایا اللہ اکبر اس میں ایک اظہار تھا اللہ بڑا ہے وہ اگر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے اور دوسرا یہ اظہار تھا کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ حضرت سعد اچھی خبر لائے حضر خوش ہو کے اللہ اکبر کہہ لے لیکن وہ بات چھپی نہیں رہ سکتی آخر وہ بات جو تھی نکلتے نکلتے مسلمانوں کے پاس بھی پہنچ گئی کہ بنو قرضہ نے عہد توڑ دیا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ جو منافقین تھے وہ فوراً بھاگ گئے اور جو مسلمان تھے بےچارے ضعیف اور کمزور دل وہ بھی بھاگ گئے حضور جب صبح کو اٹھے تو تین ادار میں بھاگی تین سو آدمی سات احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر بیس سے فرمائیں